سب سے پہلے یہ کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے اس کی عبادت میں کیفیت کیا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسان ان تعبود اللہ کا کا ان ف عن ہُ یراک احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طور پر کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھ کو دیکھتا ہے اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو وہ تو تجھ کو دیکھ سکتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ عبادات میں آدمی کے دل کی کیفیت یہ ہونا چاہیے وہ اپنے اوپر ایسا حال طاری کرے گویا کہ وہ بندہ جو اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہو اتنے عمدہ طور پر اس کو عبادت میں مشغول ہونا چاہیے دیکھیے جنت میں جب اللہ کو بندے دیکھیں گے تو اس وقت کیفیت ان پر یہ تاری ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کے سوا کوئی اور چیز ان کو محبوب نہیں ہوگی کوئی اور چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کو اپنی طرف کھینچے اللہ کے سوا اور کوئی اب ان کو محبوب نہیں ہوگا اللہ کا دیدار سب سے زیادہ ان کے لیے بڑی نعمت ثابت ہوگا تو یہاں بھی عبادت میں بتایا گیا کہ تم جب عبادت کرو تو تمہاری توجہ اللہ کی طرف ایسے ہونا چاہیے گویا کہ اللہ کو دیکھنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اب کوئی چیز اس کو اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے وہ سب سے غافل ہو کر اللہ کی طرف مشغول ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر پائے اگر کسی میں اتنا دھیان اور ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو سکے تو آپ نے فرمایا کہ فعلم تکن ترا ہو فن ہُو اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو کم سے کم اتنا تو یاد رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے یعنی کم سے کم یہ تو کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ احساس بھی اگر آدمی کے اندر سے نکل جائے تو پھر اس کے اور گناہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر اس کی عبادات بے جان ہو جاتی ہے اس کا دھیان پھر یہاں وہاں سب طرف چلا جاتا ہے اب دیکھیے دنیا میں بھی اگر کسی آدمی کو معلوم ہو کہ سب مجھ کو دیکھ رہے ہیں کسی مجلس میں بیٹھا ہے اب کسی نے کان میں آ کے کہا سب تم کو غور سے دیکھ رہے ہیں آدمی کیا کرتا ہے تھوڑا سا ٹھیک سے بیٹھتا ہے کپڑے وپڑے صحیح کرتا ہے دیکھتا ہے داڑھی واڑی صحیح ہے ہاں, ٹھیک ہے ایک دم با ادب ہوشیار دوسرے کے دیکھنے کا احساس آدمی کے اعمال کو با بنا دیتا ہے کنٹرول میں اس کو کر دیتا ہے پھر وہ سر کھجا رہا تھا اب نہیں کھجائے گا اب تھوڑا سا اس کی کیا ہو, ہو جائے گی. اب وہ کہیں بھی گزارا نہیں اب کچھ بھی جو ہے منھ کھول کے بیٹھا تھا اب نہیں بیٹھ سکتا ہو ایک دم صحیح بیٹھے گا اب ایک دم ایسا بیٹھے گا اس سے زیادہ باد دنیا میں کوئی نہیں ہے کیوں ہوا ایسا اس کو احساس ہوا یہ کہ مجھ کو سب دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے سب دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو سب سے بڑا ہے وہ رب العالمین ہے سارے بادشاہ اس کے آگے ہیچ ہیں کوئی قیمت نہیں رکھتے ہیں. وہ اتنا بڑا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا زمین و آسمانوں کا مالک ہے وہ وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور عبادت میں اس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے آپ بتائیے یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور نماز کے عبادت کے صحیح ہونے کے لیے اور کیا چاہیے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ عمل نے یہی بات کہی کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا ہے اگر تو کیفیت طار کرتا ہے یا تو کہہ سکتا کہتا ہے کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کو تو اس وقت میں کم سے کم اتنی حالت اپنے اوپر طاری کر کہ اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ تو یقینی ہے اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے ایک روایت کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی مسلم کی حدیث میں ہے کہ ان تخش اللہ کا ان کا ترا ف ان کا اللہ ترا ہو فن تو اللہ سے ایسا ڈر تیرے اندر ایسی خشیت ہونی چاہیے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یعنی ایک آدمی اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر کیسی گھبراہٹ ہوگی ایک دم یہ رب العالمین ہے تو اللہ کو دیکھنے والا اللہ کی عظمت کتنی زیادہ اس پر طاری ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے کم سے کم اتنا تو جان لے یہ مسلم کی حدیث ہے تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں بندے کو ایسا جینا چاہیے کہ گویا اللہ کو دیکھ کے جی رہا ہے اس کے سارے اعمال میں نکھار پیدا ہو جائے گا یہ اونچ مرتبہ ہے اس کو احسان کہتے ہیں یہ اعلیٰ درجے کا احسان ہے لیکن اگر یہ نہیں ہو پائے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ بھی کیفیت نہیں ہو تو ایمان کا اس کو اچھا درجہ حاصل نہیں ہے اس کا ایمان کمزور ہے اس کا ایمان کمزور ہے